والم ان اللہ یا بین المر وقل بھی جان لو اس بات کو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یہ اللہ اتنا طاقتور ہے دوسرا مطلب اس جملے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے بہت قریب ہے یہ دل انسان کے قریب ہے لیکن اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ قریب ہیں سورہ قاف میں اللہ جل جلال کا ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الورید حَبْلُ حَبْلُ حَبْلُ انسان کے شہرک کو کہتے ہیں یہ انسان کی جو سب سے بڑی رگ ہے جسے اگر کاٹ دیا جائے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے یہ انسان کے کتنے قریب ہے لیکن اللہ جل فرما رہا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تم جب چاہتے ہو اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہو تم جب چاہتے ہو اپنے پاؤں کو ہلاتے ہو تم جب چاہتے ہو اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہو تم جب چاہتے ہو اپنے کانوں کو استعمال کرتے ہو لیکن جب اللہ کا ارادہ حائل ہو جائے تو تم نہ اپنے ہاتھ استعمال کر پاؤ گے نہ پاؤں استعمال کر پاؤ گے نہ آنکھیں تمہاری دیکھ پائیں گی نہ کان تمہارے سننے پائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا تمہارے دل میں ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نیک کام کروں اللہ نہیں چاہتا تو نہیں کر سکتے تمہارے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ بس اب گناہ کے کام چھوڑ دوں گا لیکن نہ ہاتھ کام کرے نہ پاؤں کام کرے نہ, آنکھے, نہ کان کوئی چیز کام نہیں کرتی ایسے بہت سارے لوگوں کے واقعات ہم نے لوگوں سے سنے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہر قسم کی فلمیں اور ہر قسم کی چیزیں موبائل میں لے کر گھوم رہا ہے یار کل مٹا دوں گا اور کل مٹا دوں گا اور گاڑی نے ٹکر ماری راستے ہی میں مر گیا لوگوں نے جب موبائل کو کھولا تو اس میں ہر قسم کی گندی تصویریں ہیں اس لڑکی کی تصویر اس لڑکی کی تصویر ان لاہو ان لہ راجو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کے بارے میں ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا قاری ہے عالم ہے حافظ ہے مجاہد ہے معاجر ہے یہ اس طرح کے کام کرتا ہے ہاں بابا کبھی کبھی اللہ تعالی فرصت لے لیتا ہے آج تمہیں اللہ نے فرصت دی ہے تمہارے موبائل کے اندر گندی فلمیں ہیں تمہارے موبائل کے اندر گندے گانے ہیں تمہارے موبائل کے اندر اس لڑکی کی اور اس لڑکی کی تصویریں ہیں اللہ کے خاطر ان کو مٹا دو اور اللہ کے سامنے رویا کرو ہو سکتا ہے کہ وقت تمہیں نہ ملے ہو سکتا ہے کہ وقت تمہیں نہ ملے چلتے ہوئے انسان کہ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے ابھی عبد القادر شہید رحمہ اللہ تعالی جن کا قصہ اس سبق میں اب دوسری بار بیان ہو رہا ہے جہاد کے میدان میں موجود تھا پہاڑی چڑھ رہا تھا تین دانے گولے اس کے ہاتھ میں تھے توپ کے گولے بس اچانک بےہوش ہو کر گر پڑا اور چند منٹوں میں اس نے اپنی جان دی تھی نہ کوئی آواز آئی نہ کوئی گولی لگی نہ کوئی گولا لگا اللہ تعالی انسان سے وقت لے لیتا ہے اس انسان کی عمر ایک دن ختم ہو جاتی ہے یہ جو تمہارے جسم کے اندر اللہ نے جان ڈالی ہوئی ہے یہ ایک ایسے بیٹری کی اور سیل کی طرح ہے جو ختم ہو جاتی ہے اب یہ ریکارڈر جو ہے ریکارڈ کر رہا ہے لیکن اگر اس کی بیٹری ختم ہو جائے اس کا چارج ختم ہو جائے تو یہ ریکارڈ نہیں کرے گا اسی طرح انسان بھی چلتے چلتے پڑھتے پڑھتے سوتے سوتے گپ شپ کرتے کرتے اس کے زندگی کی بیٹری جو ہے ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے بس اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اس کے دوستوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے صاحب سے میں نے پوچھا کہ جب وہ گرا آپ نے کیا سوچا یہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے گرا ہوگا تو جتنا کچھ پانی وغیرہ مجھے ملا سب میں نے ان کے اوپر چھڑک دیا ان کے اوپر پانی چھڑکتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح ہوش میں آ جائے لیکن تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھا اور ان کی سانس ڈب گئی اچھا خاصا چلتا پھرتا اتنی دور سے چل پھر کر ہمارے یہاں آیا تھا ایک دن کا سفر کر کے پیدل سفر کر کے ہمارے یہاں آیا اور تین دن بعد ہمیں خبر ملی کہ پہاڑی چڑھ رہا تھا اور شہید ہو گیا یہ انسان اس کی بیٹری اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی بات کے ساتھ آج کے سبق کو ختم کرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب دل ہر وقت حق تعالی کے خاص تصرف میں ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے یہ دل جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب اور گناوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے نا تو اس کے دل اور اس کے درمیان اللہ پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ گناہ نہیں کر سکتا اللہ بچاتا ہے اور جب کسی کی بدبختی بختی مقدر ہوتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے نیک کاموں نہیں کر سکتا اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے یا <تصفح> مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پلٹنے والے دل کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھیے یعنی یہ دل میرے قابو میں نہیں ہے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اللہ کا رسول اللہ کا رسول جو اللہ سے باتیں کرتا ہے اللہ کی طرف سے وہی وہ ان پر نازل ہوتی ہے قرآن نازل ہوتا ہے ان کے اوپر جبریلا علیہ السلام آ کر ان سے باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ دل میرے قابو میں نہیں ہے یہ دل آپ کے قابو میں ہے یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ میرے دل کو قابو میں رکھیے کہیں میں خراب نہ ہو جاؤں کہیں میں دین و ایمان کو چھوڑ نہ دوں تو اس لیے آپ حضرات کو بھی میری یہ وسیعت ہے اور نصیحت ہے کہ یہ دعا اچھی طرح یاد کریں اور ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ پڑا کریں یا مقلب القلوب سب کلبی اعلی دینک کیا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلی دینک اے دلوں کو پلٹنے والے اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط فرما دیجیے ایک دوسری دعا بھی اسی کے ساتھ ہے یا مصرف القلوب صرف قلبی اعلی طاعتک اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کے کاموں میں پھیرتے رہا کیجیے قرآن پڑھنے میں تھک گیا ہوں تو نماز کی طرف لگا دیں نماز پڑھنے میں تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے تو مسجد سے باہر نکل کر کسی غریب کا کوئی کام کر دوں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر لوں کسی بیوہ کے گھر میں پانی پہنچا دوں کسی کی کوئی خدمت کر لوں یعنی ہر وقت مجھے اچھے کام میں لگا کر رکھیے انسان کی زندگی جو ہے گول دائرے میں گھوم رہی ہے فے اللہ میری زندگی کے پہیے کو ہر وقت گماتے رہیے لیکن اچھے کاموں میں برے کاموں سے مجھے بچا کر رکھیے اچھے کاموں کی توفیق دینے والا کون ہے اللہ برے کاموں سے بچانے والا کون ہے اللہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اے اللہ میں کمزور ہوں اے اللہ میں بہت بیکار اور بہت ہی گرا پڑا ایک انسان ہوں آپ میری مدد کریں قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا ہے آپ مجھے یاد کرا دیں بس یاد کرا دیں روتے رہو روتے رہو تو اللہ یاد کرائے گا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے جو احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنے میں دیر مت لگاؤ فرصت وقت کو غنیمت جان کر فورن کر گزرو معلوم نہیں پھر دل میں نیکی کا یہ جذبہ اور امن یعنی تڑپ باقی رہتی ہے یا نہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ زندگی باقی رہے گی یا نہیں ابھی آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ سو روپے اس غریب بچے کو میں ہدیہ دوں گا اور تھوڑی دیر بعد آپ ٹھنڈے ہو گئے چھوڑو یار بوتل بوتل پی لوں گا مزے کروں گا بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ عمل کر سکے ہو تو اس لیے جس وقت خیال آیا تو اپنے حالات بھی ذرا دیکھ لو اور کر گزرو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کے جیب میں سو روپے ہیں اور سو روپے آپ کے گاڑی کے کرایہ بھی ہے آپ نے آپ سو روپے کسی کو صدقے میں دے دیے ہیں اور آپ دوسروں سے مانگتے پھر رہے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے بات سمجھ میں رہی ہے ہر نیک کام جو کرنا ہے آپ نے ترتیب کے مطابق کرنا ہے آپ کے دل میں بس خیال آ گیا کہ جہاد کرنے میں نے جانا ہے نہ آپ کے پاس اسلحہ ہے نہ بوٹ ہے نہ کسی چیز کے انتظام ہے اور آپ کی داڑھی بھی نہیں ہے اور مجاہدین کے یہ قانون ہے کہ بغیر داڑی کے بچوں کو اور لڑکوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے اور آپ جو ہیں گھر سے بھاگ گئے ہیں وہاں گئے تو مجاہدین آپ کو قبول نہیں کرتے اور یہاں واپس آتے ہیں تو آپ کے ابو آپ کو ماریں گے تو جو کام بھی آپ نے کرنا ہے ترتیب سے کریں ٹھیک ہے ماشاءاللہ انتظام آپ کے پاس برابر ہے اور مجاہدین صاحب کا رابطہ ٹھیک ہے چلے جائیں جہاز فرد آئین ہے ماں باپ سے پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے خاص کر اگر اس طرح کے ماں باپ ہوں جو اجازت نہیں دیتے ہوں ان سے پوچھنا تو ویسے ہی وقت ضائع کرنا ہے لیکن اگر اس طرح کے ماں باپ ہیں جو خود مجاہد ہیں مجاہدین کی مدد کرتے ہیں مجاہدین کی محبت کرتے ہیں مجاہدین کی وجہ سے جیلوں میں جاتے ہیں تو ان کو بتانے میں کیا آ اللہ کے بندے ان کو بتایا جائے کہ میں فلاں جگہ میں جا رہا ہوں آپ کا کیا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابا یا آپ کے جو بڑے ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ بہتر جگہ میں آپ کو بھیج دیں تو اس لیے حالات کے مطابق آپ کے دل میں جب کوئی نیکی کا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو کر گزرو گناہ سے بچنے کا خیال آپ کے دل میں آ رہا ہے تو بس جلدی سے گناہ سے بچو کچھ بھی پتا نہیں ہے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے گندی گندی تصویریں اور گندے گندے کام اس میں نظر آ رہے ہیں بیکار بے بےمانہ گانے اس میں موجود ہیں اور اچانک آپ کی زندگی کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یہ موبائل ایک طرف گرے گا آپ دوسری طرف گریں گے انجون تو اس لیے نیکی کے کاموں میں دیر مت کرو برائی سے رکنے میں دیر مت لگاؤ اللہ نے جب بھی موقع دیا فوراً کر گزرو اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اور نیک بنائے اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا کر رکھے اللہ تعالی ہمیں جہاد اور مجاہدین کی خدمت میں لگائے رکھے و صلی اللہ تعالی علی خیر محمد اجمائین سبحان علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ